نحمده و نسلمه على رسولِهِ القریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان العجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْتُجُولِ آدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا ابا وسط برا بکانہ اس پورے حقوق میں اللہ رب العزت تین مخلوقوں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں ملائکا جات اور انسان کہ یہ تینوں مخلوقیں اس لائق نہیں ہیں کہ انہیں معبود بنایا جائے فرشتے اس لیے معبود بننے کے لائق نہیں کہ وہ عالب الغیب وہ نہیں ہیں اب یہاں دوسری مخلوق جنات کا تذکرہ ہو رہا ہے بیان یہ کرنا چاہیں گے کہ شیطان تمہارا پرانا دشمن ہے اس میں تمہارے بابا آدم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا تھا تو اپنے دشمنوں کو معبود بناتے ہو پھر اس نے میری نافرمانی کی تھی تو جو میری نافرمان مخلوق ہے تو انہیں معبود بنانے لگے ہو اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو پھر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے ابا انکار کیا بس اور تکبر کیا بک منل کافرین اور وہ تھا کافروں میں سے اللہ کے علم میں یا کانہ بمنا سارا اس طرح وہ ہو گیا کافروں میں سے یہ سعیدے کا حکم حضرت آدم کی برتری کے لیے دیا گیا ہے اور اس سے شری سجدہ مراد ہے جی اگرچہ کچھ مفسرین نے کہا کہ یہاں سعیدے کا لوگوی معنی مراد ہے تزل خزو یہ حکم صرف فرشتوں کو اور ابلیس کو ہوا اس پر قیاس کر کے بزرگوں کے سیدے کو ثابت کرنا یہ کسی لحاظ سے بھی مناسب نہیں کرتبی نے بہت خوبصورت بات کہی وہ کہتے ہیں اس جدو لے آدم یہ لام الہ کے مہینے میں بھی یعنی اس جدو الہ آدم یعنی سجدہ اللہ کا تھا اور حضرت آدم بمنزلہ قبلہ کے تھے ہماری شریعت میں عبادت کا سیدہ ہو یا تعظیم کا سیدہ ہو یہ غیر اللہ کے لیے شرک اور حرام ٹھہرایا گیا آپ نے فرمایا اگر اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا کہ وہ اپنے خامند کا سجدہ کرے یہ بیوی نے خامند کا جو سجدہ کرنا تھا یہ عبادت کا نہیں تعظیم کا سجدہ کرنا تھا جسے آپ نے منع ٹھہرایا ابلیس کو الگ حکم ہوا تھا سجدے کا وما کا اللہ تسجد امرتک جب میں نے تجھے حکم دیا تھا تو معلوم ہوا فرشتوں کو بھی حکم ہوا اور ابلیس کو الگ سے حکم ہوا تھا کہ تم بھی آدم کی برتری کا اظہار کر ان کے سامنے جھک کر تو ابلیس میرا نافرمان فرمان ہے اس کی ضروریت کو تم اپنا دوست بنا رہے ہو اپنا معبود بنا رہے ہو یہ کس طرح مناسب ہے وکول یا آدم اسکن تیسری مخلوق کا ذکر جی انسان اور انسانوں میں ابو البشر سیدنا نا آدم علیہ السلام کا تذکرہ اور ہم نے کہا اے آدم رہ تو بھی اور تیری بیوی بھی جنت میں وہ قلامنہ ہما اور دونوں کھاؤ وہاں سے با فراغت ہے سوشے تم یہاں سے تم چاہو ولا تک را ہاض اور نہ قریب جاؤ اس درخت کے فتکو من الظالمین ورنہ ہو جاؤ گے بے انصافوں میں سے شجرہ سے مراد کوئی حدیث میں یا مستند کال نہیں ہے کہ اس سے کون سا درخت مراد ہے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی نہ صحابہ سے کوئی مستند کال اس کے بارے میں موجود ہے ہمیں کھوج لگانے کی کوئی ضرورت ہو نہیں ہے جی فاض اللہ فاض پھر پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے انہا اس سے اس درخت کے ذریعے فع پھر نکلوا دیا ان دونوں کو کا نافی ہے جس میں وہ تھے جنت بکول نہ پے تر ہم نے کہا اتر جاؤ باز و کم لے ایک تمہارا دوسرے کے لیے دشمن ہوگا ولاکم فل عرض مستقر اور تمہارے لیے ہے زمین میں ٹھکانا شاہ اللہ نے مانا کیا آرام گاہ و متا اور نفع اٹھانا الہین ایک وقت تک ایک مدت تک سورت آراف میں اس پورے واقعہ کی تفصیل سورت آراف میں آئے گی وہاں اس پھسلانے کا ور کا ذکر کیا تو وسوسے کا ذکر کیا اس نے ان دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ یہ درخت جو ہے جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے اس درخت کا پھل کھا لیا جائے تو بندہ فرشتہ بن جاتا ہے ہمیشہ جنت میں رہتا ہے اور پھر یہ وسوسہ ڈالا کہ اللہ نے اس درخت سے منع کیا ہے ہاض شجارا اس کی نسل کا وہ جو سامنے کھڑا ہے وہاں سے کھا لو حالانکہ رب کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس نسل کا درخت اس کے قریب نہیں جانا اس نے یہ دھوکہ دیا ورگلایا وسوسہ و ڈالا یہ اس لیے کہنا پڑا کہ لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ شیطان کو تو جنت سے نکال دیا گیا تھا اور آدم داخل ہوئے تھے تو پھر شیطان نے یہ ساری کاروائی جنت میں جا کے کیسے کر لی تو حضرت شیخ القرآن غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو بڑے عجیب طریقے سے بیان کرتے تھے کہ اسے جنت سے نکالا گیا اور آدم کو جنت میں داخلے کا حکم دیا وہ نکل رہا تھا یہ داخل ہو رہے تھے اور راستے ہی میں اس نے یہ ساری کاروائی کر دی تو وہ کہتے تھے کہ اس کے مثال بالکل ایسے ہے جیسے ایک طالب علم کو مدرسے سے نکال دیا جائے اور دوسرا طالب علم وہاں داخلے کے لیے آ رہا ہو تو وہ راستہ چلتے ہی ایک بات اس کے کان میں ڈال دیتا ہے کہ دیکھو مجھے دیکھو بھائی میرے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا تو اس طرح اس نے یہ کاروائی کی لیکن قرآن نے سورت آراف میں جب کہا تو اسے یہ قوت حاصل ہے کہ وہ جہاں سے بھی جائے وسوسہ کسی کے دل و دماغ میں ڈال دی. یہ جو حضرت آدم علیہ السلام باوجود اس کے کہ اللہ نے منع کیا تھا اور پھر اس وسوسے کا شکار ہوئے اسے ہم معصیت نہیں کہیں گے اسے ہم لغزش کہیں معصیت میں اور لغزش میں ایک فرق ہے معصیت ہوتی ہے قصد اور ارادے کے ساتھ یعنی ارادہ تن کس نافرمانی کرنا اور لغزش جو ہے نا یہ بلا قصد بلا ارادہ یعنی ایک فعل اور ایک عمل اس نیت سے نہیں کہ کوئی نافرمانی کر رہے ہیں اللہ کی اسی لیے ایک جگہ پہ گاف ناسیا ولم نجد لہو غزمہ آدم بھول گئے اور ہم نے نافرمانی پر ان کا ارادہ نہیں پایا تھا یعنی انہوں نے نافرمانی نہیں کی تو یہ لفظ شیلی لیکن اللہ انبیاء کو لغزش پر بھی قائم نہیں رہنے دیتا جی اگر لغزش کا تعلق احکام سے ہو تو بذریعہ وہی انہیں اطلاع دے دی جاتی ہے جی اگر احکام سے ہو اور اگر لغزش کا تعلق ان کی ذات سے ہو تو اس کی تلافی تغفار سے کرا دی جاتی ہے اور یہ جو ہے کہ بعض کم لے باز یعنی تمہاری اولاد میں عداوت ہوگی کچھ میرے ماننے والے ہوں گے اور کچھ ابلیس کے پیچھے چلنے والے ہوں گے تو انسانوں کا جو بابا ہے نسل انسانی کا پہلا فرق ابو البشر سیدنا آدم وہ بھول گئے اور وہ شیطان کے وسوسے کا شکار ہوئے اور وہ درخت کا پھل کھا لیا اور جو بھول جائے وہ عالم الغیب نہیں ہوتا تو حضرت آدم بھی عالم الغیب نہیں تھے لہذا وہ عبادت کے لائق نہیں میرے دعوے کو تسلیم کرو او بدو فتح کا آدم و مرب ہی کلمات پھر سیکھ لیے آدم نے تلقہ کے معنی ہیں شوق اور رغبت سے کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا مطلب یہ ہوئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کے کلمات آدم نے بڑے اہتمام اور شوق سے قبول کیے سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے چند کلمے فتاب علیے پھر اللہ متوجہ ہوا آدم پر توبہ کا لغوی معنی ہوتا ہے رجوع کرنا ہب دو اے راجا تبی ہی یعنی اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرنا اگر تابہ کا فائل اللہ ہو تو معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا نظر رحمت کرنا تو یہاں تابا کا فائل اللہ ہے تو مانا کریں گے متوجہ ہوا نظر رحمت کی اللہ نے آدم پر بے شک وہی ہے توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا یہ جو ہے فتح کا آدم و میں ربی کالمات ان کلمات سے کون سے کلمات مراد مرادیں جی میں نے کہا تھا کہ تفسیر کا پہلا اصول ہے تفسیر القرآن بل قرآن کی تفسیر خود قرآن سے قرآن ایک جگہ پہ اجمالن بات کو کرتا ہے دوسری جگہ پہ جا کے اس بات کو کھول دیتا ہے تو یہاں اللہ نے صرف کلمات کا ذکر کیا لیکن ان کلمات کو بیان نہیں کیا سورت آراف کی آیت نمبر تیئیس میں اس کو نوٹ کریں جتنے احباب ہمارے اس دورہ تفسیر میں شریک ہیں جتنی طالبات طلبہ شریک ہیں وہ نوٹ کریں اس بات سورت آراف کی آیت نمبر تیئیس میں اللہ نے ان کلمات کو بیان کیا جی بچہ بچہ ان کلمات کو جانتا ہے جی مسلمانوں کے بچوں کو بھی وہ دعا یاد ہے ربنا ضلمنا انفسانہ تر ہم لن من الخاسرین یہ ہے جی وہ کل میں جو حضرت آدم کو بتائے گئے سکھائے گئے جن کی وجہ سے ان کی توبہ قبول ہوئی اس کے علاوہ جو روایات ہیں جیسے مستدر کے حاکم نے ایک روایت کو نقل کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ پیش کیا اللہ نے پوچھا کہ تم انہیں کیسے جانتے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ مولا جب میں جنت میں گیا تو میں نے ہر پتے پہ ان کا تیرے نام کے ساتھ نام لکھا ہوا دیکھا اللہ نے فرمایا میں نے اگر انہیں نہ بنانا ہوتا تو میں کچھ بھی نہ بناتا لولا کا لما خلق اکثر علماء اسے بیان کرتے رہتے ہیں جی. افسوس یہ ہے اچھے خاصے پڑھے لکھے علماء وہ اس روایت کو بیان کرتے رہتے ہیں للاق علام خلقت افلاق لیکن تمام محدسین نے اس پر جڑا کی ہے جی اس کا ایک راوی ہے عبد الرحمان ابن زید ابن اسلم اس کو تمام المان ضعیف کا ہے میزان العتدال صفا ایک سو چھ غلط دوسری تزکرت الموضوعات میں کہا گیا حاضہ حدیث الموزون ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے یہ روایت جو ہے یہ وضع کی گئی ہے گھڑی گئی ہے خود دو فضائل اعمال میں شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس روایت کو نقل کیا تو اس کے نیچے جرا بھی نقل کی قال کاری حاضا حدیث ان موضوع ان ولا ہو کہ حدیث کے لفظ تو موضوع ہیں لیکن مانن صحیح ہے ہمارے شیخ مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر مانن صحیح ہے تو پھر میں اس کا معنی کرتا ہوں تو انہوں نے اس کا معنی کیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر اگر میں نے تجھے پیدا کر کے اور تجھے نبوت عطا کر کے تیری زبان مقدس سے اپنی توحید بیان نہ کروانی ہوتی تو میں جہان کو پیدا ہی نہ کرتا تو کہا پھر معنی ہم کر دیتے ہیں لیکن لفظاً یہ روایت موضوع ہے من کھڑا ہے اور علماء کو چاہیے کہ وہ ممبر و مہراب پر اس روایت کو بیان نہ کریں اور عوام بھی اس روایت کو نہ سنیں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ گھڑا گیا ہے یہ جو سورت آراف کی آیت نمبر تیئیس ہے ربنا ضلم اس کل سے مراد یہ آیت ہے یہ حضرت ابن عباس نے کہا مجاہد نے کہا سعید ابن جبیر نے کہا اور اسے نقل کیا رول معانی نے بیر محیط نے ابن کثیر نے مدارک نے کرتبی نے ان تمام کتابوں نے اسے روایت کیا تو اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر قرآن جب خود بیان کرتا ہے کہ کلمات سے مراد یہ کلمات ہیں اللہ کے قرآن کو چھوڑ کر من گھڑت موضوع اور ضعیف راویوں کی روایت پیش کرنا یہ بڑی دیدہ دلیری ہے علماء کو اس پر سوچنا چاہیے تھی جی. کل نہ بھی دیکھیں اصطلاح اصطلاحات جب میں نے پڑھائی تھیں تو کچھ اصطلاحات میں نے چھوڑ دی تھی ان میں ایک اصطلاح ہے اعادہ آدا اعادہ دے کیا مطلب ایک چیز کو اللہ پہلے بیان کرتے ہیں پھر کچھ اور چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک دفعہ اسی چیز کو اللہ ذکر کر دیتے ہیں اب یہ کل نہ منا یمی یہ پہلے بھی گزر چکا ہے پیچھے باز و کوملے باز تو وہاں گزر چکا ہے اس کو دوبارہ لائیں یہ ایادہ کیوں ہوتا ہے اللہ دوبارہ اس آیت کو کیوں لے کے آتے ہیں دوبارہ اللہ اس آیت کو اس لیے لے کے آتے ہیں کہ اللہ نے اس پر اس کے ساتھ کچھ اضافہ کرنا ہوتا ہے کوئی اور بات بھی بیان کرنی ہوتی ہے تو پھر اللہ اس بات کو بھی دوہرا دیتے ہیں یہاں اللہ نے بیان کرنا تھا خلافت کی حکمت کیا فَإمَّا مِنْ لِي <هُدًا> یہ چیز بیان کرنی تھی تو اللہ نے احبتو منحا کو دوبارہ دوہرا دیا اس کو کیا کہتے ہیں جی ادا یہ ادا کیوں ہوتا ہے جی کسی چیز کی زیادتی کے لیے کسی چیز کو اللہ مزید بیان کرنا چاہتے ہیں تو اللہ ان کلمات کو بھی دوہرا دیتے ہیں جی ہم نے کہا اتر جاؤ یہاں سے سب جمع کی زمین تو جمع کا سیگا اس لیے لائے کہ آدم اور ہوا اصل الجنس تھے انہی سے جنس چلنی تھی اس لیے بتبا ان کی اولاد کو بھی شامل کر لیا جی ابن کثیر نے کہا المراد ہو ضروریت ہو ضروریت ہو ماں ان دونوں کی ضروریت بھی اس میں شامل ہے جی کچھ مفسرین نے کہا جمع کا اس لیے بولا آدم ہوا اور ابلیس ان تینوں کو کہا اور وہ جو کہا بعض کم لے باز ان اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گے انسان اور ابلیس کی نسل فہما کو منی ہدن پھر اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت یعنی نبوت کا سلسلہ کتابیں پس جس نے پیروی کی میری ہدایت کی فلا خوفن علیہم ان پہ کوئی خوف نہیں ہوگا آنے والے حالات کا ولاحم یا زنون اور وہ غمگین نہیں ہوں گے جو کچھ کو چھوڑ آئے ہیں تو تین مخلوقوں کا اللہ نے ذکر کیا جی لی مخلوق فرشتے دوسری مخلوق جنات تیسری مخلوق آدم مقصد کیا تھا یہ تینوں معبود بننے کے لائق نہیں فرشتے عالم الغیب نہیں آدم بھی عالم الغیب نہیں اور جنات ان کا بڑا تمہارے بابا آدم کا دشمن تھا پھر میرا بھی نافرمان فرمان تھا اپنے دشمن کو اور میرے نافرمان فرمان کو معبود بنا رہے ہو تو یہ معبود بننے کے لائق نہیں لہذا ہماری ہمارے دعوے کو تسلیم کرو او بدو ربا یا بنی اسرائیل یہ اچانک آدم و ہوا ابلیس حضرت آدم کا نکلنا کل بھات کا سیکھنا اس کے بعد اچانک یہ کیا شروع ہو گیا جی اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی ہیں بظاہر بالکل کلام ما قبل سے غیر مربوط ہو گئی ہے کوئی تعلق کوئی رب تو نہیں رہا مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کیا کہنا چاہتے ہیں وہ فرماتے ہیں خطاب عام کے بعد خطاب خاص پہلے ختاب عام تھا کیا یا یو الناس اے پوری کائنات کے لوگوں او بدو ربکم یہ خطاب عام تھا اب کیا ہو جی خطاب خاص یا بنی اسرائیل اے یاقوب کی اولاد اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جی بامانا عبد اللہ اسرائیل کا عبرانی زبان میں معنی کیا ہے عبد اللہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقبید خطاب عام کے بعد خطاب خاص روے سخن یہود کی طرف پھیر دیا گیا مدینے کے گرد و نواح میں اور خود مدینے کے اندر ان کے بڑے مدارس تھے خانقاہیں تھیں مراکز تھے ان میں بڑے بڑے علماء تھے گدی نشین تھے درویش تھے سرمایہ دار لوگ تھے ان کا وکار تھا لوگ ان کا احترام کرتے تھے مدینے کے لوگ ان کی اصلاح سے پورے علاقے کی اصلاح ہو سکتی تھی چار ہزار سال تک سلسلہ نبوت ان میں رہا چار ہزار سال تک سلسلہ نبوت حکومت ان میں رہا ہزاروں نبی ان میں آئے عرب کے باشندوں میں یہود کو ایک اہم مقام حاصل تھا یہ اگر صحیح ہو جاتے تو بڑے علاقے کی اصلاح ہو سکتی تھی ان کو سوارنے کے لیے یہاں سے لے کے پانچویں رکو یہاں سے ہم شروع کرنے والے یہاں سے لے کے آیت نمبر ایک سو تیئیس تک پندرہو رکوع تک آیت نمبر ایک سو تیئیس تک بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے زور صرف کیا گیا ان کی اصلاح کے لیے پانچ انوا انوا نوغن کی جمع کچھ لوگوں کے لیے اگر نوغن انوا مشکل لگ رہا ہے تو آپ طریقے کہیں ان کی اصلاح کے لیے پانچ طریقے اختیار کیے گئے پانچ نو پانچ طریقے یہ جب آگے آ جائیں گے طریقے تو پھر ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گئے یا بنی اسرائیل اس کرو نئے متی نصیحت کرنے سے پہلے انعامات کا ذکر دی مؤثر حکمت عملی اور انعامات سے مراد مادی نام بھی روحانی انعام بھی مادی دولت ماد حکومت روحانی نبوت کتابیں اس و نے یہ کون سی نعمتیں تھیں جی اس کو ذکر کیا جی صورت معائدہ کی آیت نمبر بیس میں ہمارے پاس کیونکہ وقت کم ہے تو ہم وہ جگہ نہیں دکھا سکتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ آپ کو لے جائیں پھر وہ آئے ہم پڑھیں پھر ان کا ترجمہ ہم کریں جس جس جگہ پہ لوگ پڑھ رہے ہیں وہ اس حوالے کو نوٹ کریں اور بعد میں ان آیتوں کو پڑھ لیں سورت مائدہ کی آیت نمبر بیس کالم کا یہ ہے نعمتیں جی یا بنی اسرائیل یاد کرو میری نیمتوں کو میں نے تم پر کیے یہ جو پہلا رکو ہے اس میں آٹھ عوامر ہیں اور چار نواہی ہیں عوامر بمینا حکم نواہی نہیں منع کرنا آٹھ چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اور چار چیزوں سے منع کیا جا رہا ہے اور یہ تمہید ہے آنے والے سارے ان واقعات کی و اوفو بے تم پورا کرو میرا وعدہ او فو بے اہدا ای تم پورا کرو میرا وعدہ جو تم نے مجھ سے کیا ہے اوفے بے اہدے کم اوفے بے ای میں پورا کروں گا اپنا وعدہ جو میں نے تم سے کیا ہے مراد وہ عہد ہے جو تو میں بنی اسرائیل سے لیا گیا کہ بن اسماعیل میں ایک نبی آئے گا جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے گا تم اس پر ایمان لانا میں تمہارے گنا معاف کر کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا کبیر جی اذکر قرون متی پہلا امر جی اوفو دوسرا امر دل یہ جو میں نے ذکر کیا تفسیر کبیر کا کبیر نے لکھا کہ تورات میں وعدہ لیا گیا اس سے بھی زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ عہد سے مراد وہ عہد ہے جو سورت مائدہ کی آیت نمبر بارہ میں موجود ہے سورت مائدہ آیت نمبر بارہ ولکت اقض اللہ میسا کا بنی اسرائیل بباس نامن مسن اشر پھر اللہ نے کم کیا کہا کم جن تجری تم میرا وعدہ پورا کرو جو مجھ سے تم نے کیا ہے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے مراد صورت مائدہ میں آیت نمبر بارہ میں اس دونوں وعدوں کو ذکر کیا جی وہ یا فرہبون اور مجھ ہی سے ڈرو تیسرا امر جی اس وعدے کو پورا کر کے میرے آخری نبی پر ایمان لاؤ اور اس بات سے نہ ڈرو کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ مخالف ہو جائیں گے مرید کم ہو جائیں گے مقتدی گھٹ جائیں گے لوگ مخالفت کریں گے اس سے نہ ڈرو مجھے سے ڈرو و مینو بما انزل تو چوتھا امر جی اور ایمان لے آؤ اس چیز کے ساتھ جو میں نے اتاری مراد قرآن ہے جی مصد کل ماما کن جو تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے تصدیق کرنے والی ہے اصول میں پھر التوحید و نبوا ولا تکونو اول کا فرم بے پہلی نہیں جی اور مت بنو پہلے کافر اس کتاب کے اس سے پہلے مشرقی نے مکہ کو کر چکے تھے جی تو یہاں اول کافر بے کا معنی یہ ہے کہ تم اہل علم لوگ ہو علماء ہو گدی نشین ہو تمہارے پیچھے ہیں لوگ چلنے والے تم اگر کفر کرو گے نا تو تمہاری دیکھا دیکھی اور لوگ بھی کفر کریں گے تو تم پہلے کافر بنو گے ولا تشترو بیاتی سمن کلیلا دوسری نہیں جی اور مت لو میری آیتوں کے بدلے پیسے تھوڑے مراد ترجیح ہے ایک شے کی جگہ دوسری چیز کو اختیار کرنا سمنن کے ساتھ کلیلن کی قید لگا کے دنیا کی حکارت کو بیان کیا ہے. یہ میں نہیں ہے بھائی سمن کثیرن وہ لے سکتے ہو بلکہ مطلب یہ ہوگا کہ ساری کائنات کی دولت اللہ کی ایک آیت کے مقابلے میں سمن کلیلن ہے جن لوگوں نے یہاں اس آیت کو دلیل بنایا تعلیم قرآن پہ اجرت لینا جائز نہیں امامت کی اجرت لینا جائز نہیں انہوں نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا یہ آگے ہم انشاءاللہ ایک جگہ پہ پڑھیں گے وہاں بلا تشتروب آیاتی سمنن کلیلن کو کس رنگ میں بیان کیا ہے یعنی تحریف کرنا مسئلے پہ پردے ڈالنا چھپانا آئی میں سلاسہ جو ہیں امام شافی امام مالک امام احمد وہ تو اس اجرت کے قائل ہیں تینوں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ اس کے قائل نہیں ہیں لیکن متاخرین حمفیہ جو ہیں وہ سب اس کے قائل ہیں کہ امامت اور تعلیم قرآن اس کی اجرت یہ ناجائز نہیں ہے یا یا فتقون اور مجھ ہی سے ڈرو جب حق بات کو مان لو گے مخالفت کا طوفان اٹھے گا تو پھر مجھ ہی سے ڈرنا ہے ولا تل بس الحق کا بالباطل تیسری نہیں جی نہ خلط ملت کرو حق کو باطل کے ساتھ بتق تو ملحق <عَرَى> اور نہ حق کو چھپاؤ پہلے کہا گیا آ ایمان لاؤ بیما انزل تو روکا گیا انہیں صحیح ہو جاؤ ایمان کی دعوت دی گئی اور اس آیت میں انہیں دوسرے لوگوں کو گمراہ کرنے سے روکا جا رہا ہے لفظ کے معنی ہیں ڈھانپ لینا خلط ملت کر دینا جس سے مخاطب مغالطے میں پڑ جائے اس طرح بات کو کرنا کہ مخاطب کو سمجھ ہی نہ آئے مراد ہر قسم کی تحریف ہے جی لفظی بھی مانوی بھی لفظی تحریف کرنا اور مانند تحریف کرنا وہ انتم تو اور تم جانتے ہو کہ حق کو چھپانا اور خلط ملت کرنا کتنا بڑا جرم ہے وقی مسلاتا پانچواں امر جی وہ آت الزک چھٹا امر جی ورکاؤ ساتواں امر جی قائم رکھو نماز کو اور دیتے رہو زکات اور رکو کرو رکو کرنے والوں کے ساتھ اتمرو ناس بل بلرے کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا وطن تن سو انفو اور بھول جاتے ہو اپنے آپ کو بان تم تتلون ال کتاب حالانکہ تم پڑھتے رہتے ہو کتاب افلا کے عقل اکل کیوں نہیں کرتے ہو عطا مرون الناس استفہام اظہار حیرت و تعجب کے لیے لوگوں نے کہا کہ اپنے جو قریبی رشتہ دار ہوتے تھے ساتھی انہیں کہتے تھے یہ بالکل دین سچا ہے خود نہیں مانتے تھے کوئی خفیہ پوچھتا تو کہتے سچا نبی ہے ایمان لے آؤ خود انکاری تھے کیونکہ ان کے نذرانے نیازیں وہ پیری مریدی کا چکر وہ سارا بند ہوتا تھا لیکن صحیح بات یہ ہے جو تفسیر کبیر نے لکھی امام راضی نے کہ لوگوں کو حکم دیتے تھے کہ تورات کی پیروی کرو پھر خود تورات کی بات نہیں مانتے تھے جس تورات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے بارے میں سب کچھ لکھا ہوا تھا یہ مانا لوگوں کو تورات پہ عمل کرنے کا حکم دیتے تھے لیکن تورات کی باتیں خود نہیں مانتے تھے وسطین صبر وسلا آٹھواں امر جی اور مدد مانگو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے نماز صبر میں ممد و معاون بنتی ہے جی نماز اللہ کی طرف قرب رجوع اللہ اس کا سب سے بڑا ذریعہ ہے جی صبر کے لوگوی معنے روکنا مراد ہے ارادے کی پختگی ڈٹ جانا ڈٹ جانا تو اگر تم ایمان لے آؤ گے حق بات بیان کرو گے اس پر پردے نہیں ڈالو گے خلط ملط نہیں کرو گے مخالفتیں ہوں گی چندے بند ہوں گے نظرانے بند ہوں گے پھر اس کا علاج تجویز کیا جا رہا ہے ڈٹ جانا پختگی نماز کی ادائیگی یہ جو ہیں انہوں نے یہاں کہا بھی صبر سے مدد مانگو تو صبر بھی غیر اللہ ہے اور نماز بھی غیر اللہ ہے نماز سے مدد مانگو صبر سے مدد مانگو اس کو کہتے ہیں ولا تلبس الحق بل یہ ہے تعریف کرنا مانوی تعریفیں کرنا اس کا نام ہے ان انہال کبیرتوں اور بے شک وہ نماز بڑی بھاری ہے اللہ عل خاشعین مگر آجی کرنے والوں پر کوئی بھاری نہیں شاہ عبد القادر نے مینا کیا جن کے دل پگھلے ہیں خاشعین کا مینا جن کے دل پگھلے ہیں نماز بھاری ہے فساق پر فاسق کو فاجر لوگوں پر خواشین پر کوئی بھاری نہیں ہے حضرت صاحب کہتے ہیں ان ہاض امیر صرف نماز کی طرف نہیں ہے خسلت کی طرف ہے صبر بھی اور نماز یہ خسلت تل کل استعانت اشتعانت بصابر و میں صبر کرنا حق بات پہ ڈٹ جانا اللہ کی طرف رجوع کرنا اللہ دین یہ خاشعین کون ہیں جو گمام رکھتے ہیں کہ بے شک وہ ملنے والے ہیں اپنے رب کو انا ہم لے راج رون اور یقیناً وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں ازن منل ازداد شکن و یقیناً زن ازداد میں سے ایجی زان کا مینا شک بھی ہوتا ہے اور زان کا مینا یقین بھی ہوتا ہے تو عرب کے لوگ کبھی یقین پر زان کا لفظ بول دیتے ہیں اور یہاں یز گمان کا معنی ہوگا یقین جن لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں یا یس طے کے یا بنی اسرائیلز قرون متی انام تو علیکم تفصیل بعد از اجمال بو دیادا کیا جی پھر اس کا یاد بنی اسرائیل کا کیوں برائے ترغیب و ترحیب یہاں <تصفح> سے لے کے آیت نمبر ایک سو تیئیس تک اس گرو نیمتی اور ای یا فرہبون ہی کا بیان ہے جی اور پانچ انواع کا ذکر ہوگا جی پانچ نو پانچ طریقے بنی اسرائیل کو سمجھانے کے پانچ طریقے ہر حربا استعمال کریں گے جی اللہ ان کو سمجھانے کا کہ یہ رائے راست پہ آ جائیں یعنی موجودہ جو بنی اسرائیل تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہ پہلا نو ہے جی یا طریقہ آپ کہہ لیں طریقہ اول اس میں کیا بیان ہوگا جی آٹھ انعامات اور دو عذاب بنی اسرائیل کے آبا و پر ہونے والے آٹھ انعام اور دو عذاب تمہارے آباؤ اعداد پر میں نے بڑے انعامات کیے تھے لہذا میری بات کو مانو اور آخری نبی پر ایمان لے آؤ اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میری نعمتیں جو میں نے تم پر کی بنی فضل تو کم اور میں نے تمہیں فضیلت دی جہان بھر کے لوگوں پر ترغیب ہے ترغیب ال دعوی میں نے بڑی نعمتیں کی ہیں تم پر لہذا ہمارے اس دعوے کو تسلیم کرو عالمی المی عالمی زمانے کو تفصیل قبیل کرتبی یعنی اس وقت میں جتنے لوگ موجود تھے اس زمانے میں ان پر ہم نے تمہیں فضیلت لگ دی بتو یوم اللہ تزی نفسن انفسن شیا ترغیب جی تقویف ترغیب تخویف دونوں طریقے استعمال کیے سمجھانے کا ہر حربا استعمال کیا پہلے ترغیب دی پر بڑی نعمتیں کی ہیں تمہیں بڑی فضیلت دی ہے اب اس کے بعد ترحی تخویف ڈراوا ڈرو اس دن سے کہ نہیں کام آئے گا کوئی کسی سے کچھ بھی ولاقبل و منہا شفاتن اور نہیں قبول کیا جائے گا اس سے سفارش کو ولاو خز و منہا عادل لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ بدلا ولاحمون سرون اور نہ ان کی مدد کی جائے گی چار طریقے ہوتے ہیں مجرم کو چھڑانے کے ضمانت سفارش رشوت زمانت ضمانت ہو گئی سفارش چل گئی رشوت چل گئی یا کوئی جتھا ہوا جماعت ہوئی پارٹی ہوئی گروہ ہوا وہ زبردستی چھڑا کے لے گئے اللہ نے چاروں کی نفی کر دی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ضمانت کوئی نہیں ولا اکبل و مینا سفارش بھی کوئی نہیں ولاو خز و مینا عادل رشوت بھی کوئی نہیں ولا ہم یون سرون کسی کی طرف سے کوئی مدد آ جائے کوئی چھڑا کے لے جائے یہ بھی نہیں تو میری نعمتوں کو یاد کرو کہ سے ڈرو اور میرے آخری نبی پر ایمان لے آؤ وہ نا کمن عال فراؤن اِن انعام اول میں نے جو کہا تھا کہ میرے انعامات کو یاد کرو اس گرو نے تو اگر تمہیں وہ انعامات یاد نہیں ہیں آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ وہ انعام کیا ہے پہلا انعام اور جب ہم نے نجات دی تم کو من آلے فرعون فرعونیوں سے نجات تو ملی تھی ان کے آبا کو آبا و اجداد کو لیکن اصول کی جو نجات ہے وہ فرو کی نجات ہوتی ہے اگر انہیں نجات نہ ملتی تو یہ دنیا میں کیسے آتے ہیں؟ یہ انعام اول ہے جی مقصد کیا ہوگا جب تک تم سیدھے رہے نیمتیں ہوتی رہی جب تک تم صحیح رہے ہم نے اپنے انعامات تم پر کیے جب تم بگڑے تو پھر تم پر مصیبتیں اور دکھ آئے جب ہم نے تمہیں بچایا فیرونیوں سے دیتے تھے تم کو برا عذاب یسومونکم سوالعذاب دیتے تھے تم کو برا عذاب جب بہونا ابناکم سوالعذاب کی تفسیر ہے, دھیان ہے. وہ برا عذاب کیا تھا ذبح کرتے تھے تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو تاکہ وہ بڑی ہوں تو ان سے بگار کا کام لیا جائے اور گھر میں نوکرانیاں رکھی جائیں مبالغے بھی کئی مفسرین نے کیے نوے ہزار بچے زبا کیے اس نے اس نے ایسا کیوں کیا بنی اسرائیل کے بچوں کو زبا کرنا کیوں شروع کیا کچھ لوگوں نے کہا کسی نجومی نے اسے بتایا تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ آئے گا جو بڑا ہو کر تیرے لیے خطرہ بن جائے گا کئی لوگوں نے کہا اس نے خواب دیکھا تھا کہ بیت المقدس سے آگ نکلی ہے جس نے فرونیوں کے گھروں کو جلا دیا اور بنی اسرائیل کے گھر محفوظ رہے کئی لوگوں نے کہا بنی اسرائیل کی بڑھتی ہوئی آبادی سے خائف تھا کہ یہ آبادی اسی طرح بڑھتی رہی تو کل یہ ہم پر غالب با جائیں گے لیکن سب سے بہترین کال جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہما سے نقل کیا گیا امام راضی نے نقل کیا تفسیر کبیر میں کہ بادشاہ تھا مصر کا حکمران تھا اس نے سن رکھا تھا کہ اولاد ابراہیم میں پیغمبر آئیں گے تو اسے اپنی سلطنت کے لیے خطرہ محسوس ہوا انبیاء کا سلسلہ اسی نسل میں ہے یہ سب سے بہترین کال ہے جی وفیزالکم بلا ان اور اس میں آزمائش تھی تمہارے رب کی طرف سے عظیم بڑی کیا بچوں کو ذبح کر دینا لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دینا بڑی آزمائش تھی بڑا امتحان تھا اور بلا ان کا ایک معنی آتا ہے انعام کا اس میں بڑا انعام تھا تمہارے رب کی طرف سے کس میں جب ہم نے فرونیوں کو کیا کر دیا غرق کر دی فرونیوں سے ہم نے تمہیں نجات دے دی, دی اس میں بڑا انعام تھا تمہارے بھائی فرق نا بھی دوسرا انعام جی انع سانی اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو تمہارے لیے بے سب قوم البا بحر کلزم بحر, بحر احمر بھی کہتے ہیں اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہارے لیے دریا کو پھر ہم نے تمہیں نجات دے دی اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کی آل کو ان تم تنظر اور تم دیکھ رہے تھے یہ ہے اصلی نام وہ دشمن جس نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا تھا وہ لوگ جب غرق ہو رہے ہیں ڈبکیاں کھا رہے ہیں اس کے دیکھنے میں مزہ تھا نا. تم دیکھ رہے تھے کہ تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں آل متبے کے مہینے میں ہے پیروکار لکتے عرب میں آل کا مینا ہے متبے پھر کی تو اولاد ہی نہیں تھی نہ اس کی بیٹی ہے نہ دماد ہے نواسے ہیں تو پھر یہ آل فرعون کون ہے جنہوں نے فرعون کی بات کو مانا فرعون کے پیچھے چلے اور جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلے اور آپ کی بات کو مانا وہ سب آل محمد میں داخل ہیں جو ہم پڑھتے ہیں اللہ مسل علی محمد آلِ محمد اس میں سارے مومن اور مواحد جو نبی پاک کو ماننے والے ہیں آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں آپ کی تعلیمات پر کما حق و عمل کرنے والے ہیں وہ سارے آل میں داخل ہیں جی بھائی واد نہ موسا اربئی تیسرا انعام جی اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا سے چالیس راتوں کا ایک اور جگہ پہ آتا ہے تیس راتوں کا سلاسیم ان میں کوئی تضاد نہیں ہے جی وعدہ تیس ہی کا ہوا تھا پھر دس راتیں اس میں بڑھا دی گئی تھی جب وہاں ذکر آئے گا تو اس کو ذکر کریں گے اور جب ہم نے وعدہ کیا موسا سے چالیس راتوں کا سمت تخص تم پھر تم نے بنا لیا بچڑے کو الاحن مفور ثانی معذوف ہے پھر تم نے بچڑے کو بنا لیا معبود ممباد ہی اے ممباد موسا موسا کے بعد یعنی موسا کو ایور پہ چلے گئے اور پیچھے سامری نے زیوروں سے ایک بچڑا بنایا اس کی شکل بنائی اور اس میں اس طرح سوراخ رکھے فنکار تھا نا فنکار تھا کہ ہوا ایک طرف سے داخل ہوتی دوسری طرف سے نکلتی اور گائے کی آواز پیدا ہوتی تو یہ فنکاری اس نے دکھائی اور قوم کو کہا یہ تمہارا معبود ہے علا ہے اور لوگوں نے کچھ لوگوں نے حضرت موسا کی قوم میں سے اس کو معبود بنا لیا ظالمون اور تم ظالم تھے شرک کر کے ان شرکل ظلم و انکم ہی ہے جی نعمت پھر ہم نے تمہیں معاف کر دیا ممباد کے بعد یہ ہمارا انعام تھا لال لقم تاکہ تم شکر کرو اور ہمارے آقام پر عمل پیرا ہو جاؤ وہ آتی ناموسل کتابہ۔ چوتھا نام جی اور جب ہم نے دی موسا کو کتاب و الفرقان اور حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز الفرقان کا شاہ ولی اللہ صاحب نے میں کیا ہجر کچھ مفسرین نے واو تفسیریا بنائی اور کتاب ہی کو فرقان سے تعبیر کیا جی ہم نے دی موسا کو کتاب یہ نی حق کو باطل میں فرق کرنے والی چیز کتاب فرقان ایک ہی چیز ہے اور کچھ لوگوں نے کہا نہیں کتاب سے مراد تورات ہے اور فرقان سے مراد موجے ہیں جو حضرت موسا کو عطا کیے گئے یہ بھی ایک بڑا انعام تھا کہ ہم نے تمہاری ہدایت کے لیے اور تمہاری رہنمائی کے لیے تمہیں تو جیسی کتاب عطا کی اس کال اموسا لے ہی پانچواں انعام جی اور جب کہا موسا نے اپنی قوم سے یا اے میری قوم ان کم ظلم تم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بت خاص یعنی الہن بچھڑے کو الہ بنا کے اس کی ساری تفصیل صورت آراف میں بھی کچھ آئے گی پھر تاہا میں آپ پڑیں گے کہ کس طرح انہوں نے بچڑے کو علا بنایا کس طرح حضرت موسا واپس آئے کس طرح حضرت موسا نے قوم سے باتیں کیم بے شک تم نے ظلم کیا اپنے آپ پر بت بچڑے کو معبود بنا کے اس کے سامنے جھک کے سجدے کر کے پتوبو الا بارے کو پستوبا کرو اپنے خالق کی طرف باری پیدا کرنے والا اور اس توبہ کا طریقہ کیا ہے فق تلو قتل کرو مارو اپنے آپ کو لے یک تل ورویہ کم بازا مل یا بل اجلا ان من ابادا جنہوں نے بچڑے کی عبادت نہیں کی وہ ان لوگوں کو قتل کر دیں جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے بڑا سخت حکم تھا توبہ کا بڑا سخت سخت طریقہ تھا ظالکم خیر اللہ کو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے تمہارے خالق کے ہاں کہ بچھڑے کی عبادت نہ کرنے والے بچڑے کی عبادت کرنے والوں کو مار دیں قتل کر دیں فتح و علیکم یہی نام ہے جی پھر اللہ تم پر متوجہ ہوا بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے یعنی کلی طور پہ فنا کرنے سے پہلے پہلے اللہ نے یہ حکم واپس لے لیا جب تم تیار ہو گئے کہ ہاں ہم تیار ہیں اللہ نے یہ حکم واپس لے لیا فکان ازانے کا نئے متن فی حکے الاائے کل تم یا موسا چھٹا انام دی جی اور جب تم نے کہا اے موسا ہم ہرگز تیری بات کو نہیں مانیں گے یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو یہ سامنے کب کہا جی جب حضرت موسا تورات لے کر ان کے پاس آئے انہوں نے تورات کو دیکھا پڑا کہنے لگے اتنا مہربان اللہ اور اتنے سختہ کام اللہ کا کلام نہیں ہو سکتا ہم تب مانیں گے اللہ بول کے کہے کہ یہ میرا کلام ہے اللہ نے فرمایا ان میں سے ستر آدمیوں کو سرداروں کو چودھریوں کو لیا ہم کہہ دیتے ہیں حضرت موسا لے کر گئے اللہ نے فرمایا یہ میرا کلام ہے اس وقت انہوں نے کہا ہمیں کیا پتا ہے یہ کون بول رہا ہے ہم تو تب مانیں گے یا اللہ سامنے آئے اب بڑی اناد کی بات تھی یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو سامنے فاخ حضرت تم اس پھر پکڑ لیا تم کو بجلی نے ہاں تم تنظرون اور تم دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کا مرنا ایک دوسرے کو مرتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے سما باس یہ ہے جی نعمت یہ ہے نام سما باس پھر ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا ممباد مئو کم تمہارے مرنے کے بعد حضرت موسا علیہ السلام کے کہنے پر لا اللہ کم تشکرون تاکہ تم شکر کرو وزل علیکم ساتویں نی می جی ساتواں نام بنی اسرائیل کا اصلی وطن جو تھا نا جی یہ شام تھا حضرت یوسف کے زمانے میں یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے یہ کل بہتر آدمی مصر میں آئے تھے جب فرعون غرق ہو گیا اور بن, بنی اسرائیل بالکل مطمئن ہو گئے دشمن سے خطرات ٹل گئے تو حضرت موسا نے انہیں قوم امالکہ سے لڑنے کا حکم دیا جو ان کے ملک پر قابض تھے شام پر فلسطین اور شام پر وہ قوم قابض تھی یہ ان کا آبائی وطن تھا چلو ان سے لڑے یہ کچھ تو چلے یعنی کچھ رستہ چلے پھر انہیں جب پتہ چلا کہ وہ قوم امال کا بڑی قوت والے لوگ ہیں طاقت والے لوگ ہیں بڑا اسلحہ ہے ہمت ہار بیٹھے تو جا اور تیرا رب جائے تو ہم ہوں، ہم تیرے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں اس پر اللہ نے ان کو سزا دی یہ عام مفسرین جو کہتے ہیں میں اس کو بیان کروں چالیس سال یہ ایک میدان میں بھٹکتے رہے میدان تی تی کا میں نہیں سرگردان حیران سرگردان ہونا یہ اس میں بھٹکتے رہے وہاں نہ سایہ تھا نہ پانی تھا نہ کھانے کی کوئی چیز تھی وہاں اللہ نے انہیں بادلوں کا سایہ پتھروں سے چشمہ منو سلوہ کھانے کے لیے اتار مفسرین کہتے ہیں یہ بھٹکتے تھے باہر جانے کا راستہ نہیں ملتا تھا چالیس سال تک اس میدان میں رہے پھٹکتے رہے حضرت صاحب کہتے ہیں یہ سب خلاف یا میدان تھی چالیس میل اور پندرہ میل چالیس میل لمبا تھا پندرہ میل چوڑا یہ تھے پانچ چھ لاکھ تو چالیس میل اور پندرہ میل چوڑائی چالیس سال تک وہاں بھٹکتے رہے یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت صحت کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جب انہوں نے منو سلوہ کی جگہ پہ کھیرے اور دال اور پیاز کا مطالبہ کیا تھا تو اللہ نے فرمایا اے بے تو مشرن کسی شہر میں چلے جاؤ وہاں مصر سے کوئی مصر کا ملک تو مراد نہیں ہے نا وہاں تو مصرن سے مراد کوئی گاؤں ہے کوئی شہر ہے تو کہا اے بے تو مصرن کسی شہر میں چلے جاؤ تو اگر انہیں راستہ باہر نکلنے کا نہیں مل رہا تھا تو یہ کہنے کا کیا مطلب تھا اے بے تو مصر تو یہ سہرائے سینا میں رہے سہرائے سہرائے سینا میں ایک جگہ ہے وہاں یہ رہے اور یہ سارے واقعات انہیں وہاں پیش آئے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ اور ہم نے سایا کیا تم پر بادلوں کا وَانْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ اور ہم نے اتارا تم پر من ترنجبین گوند کی طرح کی کوئی چیز ہوتی تھی صبح کو گریوی ہوتی تھی زیکے میں میٹھی تھی وَسَّلْوَا اور بَتَیْرَے جو ہوائیں اڑا کر انہیں ان کے قریب لاتی تھی کلو من بات ما رزک نا نا کے امام رضی کہتے ہیں کہ گزشتہ واقعات جب بیان ہو رہے ہوں پچھلے واقعات اور وہاں امر کسی کا آ جائے جیسے یہاں آ گیا ہے کلو تو اس سے پہلے کل نا ماذوف ہوتا ہے کالا یا کلنا معذوف ہوتا ہے مدارک نے لکھا رونمانی نے لکھا کرتبی نے لکھا تو یہاں کیا معنی کریں گے ہم نے کہا کلنا ہم نے کہا کھاؤ من بات ما ناکم ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی ہیں مان مون اور انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا یہ پہلے بہت سارے انعامات کا ذکر ہو گیا نا سات انعامات کا ذکر ہو گیا تو آگے آ رہی ہے جی پہلا عذاب پہلے عذاب کے لیے یہ تمید بھی ہے جی انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا ولا کن کا نو انفسوں لیکن وہ تھے اپنے آپ پر ظلم کرتے جب انہوں نے من سلوہ کا ذخیرہ بنانا شروع کر دیا دوسرے دن کے لیے اکٹھا کرنا شروع کر دیا انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ویل کل پہلا عذاب جی عذاب اول بنی اسرائیل کے آبا و عیداد پر موجودہ بنی اسرائیل کے آباؤ و اعداد پر پہلا عذاب سرائے سینا میں حضرت موسا کا انتقال ہو گیا اور ادھر بنی اسرائیل کے جو بوڑھے تھے سرکش وہ بھی ختم ہو گئے جنہوں نے جہاز سے انکار کر دیا تھا جو بن نون پیغمبر بنا دیے گئے انہوں نے نئی پود کو نوجوانوں کو منظم کیا اور جہاد پر آمادہ کر لیا ملک کے شام فتح کر لیا اور اس کے بعد انہیں بیت المقدس میں داخل ہونے کا حکم ویز کلنا اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس شہر میں بیت المقدس مراد امام راضی نے لکھا حضرت کتادہ سے فکلو منا پھر کھاؤ وہاں سے جہاں سے تم چاہو راگا دن باف راغت ود خلول اور داخل ہو وہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے الباب باب و المقدس مقدس رولمانی نے لکھا امام راضی نے بھی یہی قول ہے حضرت مجاہد کا بھی قتادہ کا بھی داخل ہو جاؤ دروازے میں سجا دن ہوئے جھکنا مراد ہے جی لو ح اور کہو مس آلہ ہمارا سوال ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے ہمارے گنا معاف کر دیے جائیں مدارے کی نغفر فرلا خطا ہم معاف کر دیں گے تمہاری خطاؤں کو بس انزید الموسنین اور ہم زیادہ دیں گے نیکی کرنے والوں کو محسنین سے مراد مخلصین کاملین ہے جی جیسے حدیث ہے جبریل میں آیا مل اے سانو یا رسول اللہ آپ نے فرمایا انت گود اللہ کا انا کا ترا ہو کرتبی نے کہا موسنین سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماضی میں بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی اور منو سلوا کا ذخیرہ نہیں کیا تھا حب دل اللہ پھر بدل ڈالا ظالموں نے کلن بات کو غیر اللہ جی کی لہو سوائے اس کے جو ان سے کہی گئی تھی ان سے کہا گیا سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہو وہ یا کرتے ہوئے داخل ہوئے تن کی جگہ ہن تن کہنے لگے ہمارا مسئلہ گندم کا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں یہ جو حکم تھا اد خرل بابا اس کا مطلب یہ تھا اس شہر میں روزی کی فراوانی بھی ہے کھانے پینے کے سارے سامان بھی ہیں لہذا بطور اللہ کی نعمت کے شکر کے اللہ کے گھر میں حاضر ہو کر اس کی عبادت بجا لاؤ یہ میں نے سجدن کا یہ نہیں ہے کہ صرف دروازے سے داخل ہوتے ہوئے جھپڑو مطلب تھا عبادت اللہ کی بجا لاؤ اللہ نظلی پھر ہم نے اتارا ظالموں پر من منسما آسمان سے علامہ بیضاوی نے لکھا اور امام راضی نے لکھا با صلی اللہ علیہ متاون رج زن سے مراد تعاون ہے پھر ہم نے اتارا ظالموں پر عذاب آسمان سے بیما کا نو اس لیے کہ وہ نافرمان تھے ان پر پہلے انعام دیکھو بیت المقدس فتح ہو گیا منو سلوا سہراب ہوئے چشمے جاری ہوئے لیکن جب اللہ کے حکم کا مزاق بنایا گیا اور اللہ نے کہا تھا کہ میری نعمتوں کا شکر کرتے ہوئے آؤ اور عبادت کرو میرے سامنے جھکو آئزی پیدا کرو اور مجھ سے بخشش اور اپنے گناہوں کی معافیاں مانگو انہوں نے اس کو بدل دیا تبدیل کر دیا تو ہم نے تعاون کا عذاب ان پر مسلط کر دیا اور ہمارے یہاں تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا کتنا ہم نے شریعت کا مزاق بنایا یہ ماضی قریب میں عورت مارج کے نام پر میرا جسم میری مرضی اس میں ایک لڑکی نے ڈھولک پہ اپنے ہاتھ بار بار مارتے ہوئے اور سپیکر پہ نعرے لگائے ہمیں آزادی چاہیے نعرہ لگاتی ہے ہمیں آزادی چاہیے اپنے والد سے اپنے جس والد نے کتنے مسائب برداشت کر کے اسے پالا پوسا اس کے لیے کمائی کی مزدوریاں کی لوگوں کے دروازوں کی غلامیاں کی وہ لڑکی نعرے لگا رہی ہے اور ایک عورت نے اسلام آباد میں اپنے سارے کپڑے اتار دیے صرف ایک جانگیا اس نے پہنا صرف ایک جانگیا پورے کپڑے اس نے اتار دیے اور ارد گرد لوگ کھڑے ہیں اور اس نے کاروں والوں کو روکا اور ان پر اس نے کبھی کرسیاں اور کبھی وہ جو لال سے ڈبے ہوتے ہیں سڑکوں پہ پڑے ہوئے نشاندہ کے لیے وہ اٹھا اٹھا کے مارے اس نے تو ہم نے کیا کچھ نہیں کیا ہماری قوم یہ لوگ جو آج چھتوں پہ چڑھ کے ازانے دے رہے ہیں کیا انہوں نے ذخیرہ اندوزیاں نہیں کی ہیں انہوں نے کاروبار میں گھپلے نہیں کیے کاروبار میں گھپلے کرتے ہیں رشوت لیتے ہیں سوت کھاتے ہیں اور آج کوٹھوں پہ چڑھ کے ازانے دے رہے ہیں یہ لوگ اللہ اتنا بھولا بھی نہیں ہے کہ تم اس طرح اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو اللہ تب راضی ہوگا جب اندر بدلے گا اندر تبدیلی آئے گی صحیح میں کولو حکتا تم نگ فرلا کم لیکن اس کے باوجود ہم سب دعا گو ہیں اللہ پوری انسانیت سے اس عذاب کو اٹھا لے اور اللہ ہم سب کو اس پریشانی سے اور جس دکھ کا ہم شکار ہو گئے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرما دے وہ آخر و تعوانہ انمد رب العالمین یہ حضرت آدم کو اس وقت جنت میں داخل کیا گیا اب یہ بات کا حکم ہے کہ جن لوگوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے جو آدمی صحابہ پہ تبرہ کرتا ہے اور ان کو گالیاں دیتا ہے ان کے پاس رہنا ان کے پاس کھانا پینا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے میں نے اس کا مانا کر دیا یہاں نماز اور صبر سے مدد مانگنا مراد نہیں بلکہ اللہ سے مدد مانگنا مراد ہے صبر اور نماز کے ذریعے عمالینہ الت بلا ہوں